بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اٹھترواں دن اٹھارہ ربیع الاول نمبر ایک اسلامی تاریخ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا قریش کا قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر برابر قائم رہا اور ایک خدا کی عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ حدور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سو سال پہلے عمر بن ال الخزائی کا دور آیا امر مکہ کا بڑا دولت مند شخص تھا اس کے پاس بیس ہزار اونٹ تھے جو اس زمانے میں بڑے شرف کی بات تھی ایک دفعہ وہ مکہ سے ملک شام گیا اس نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ بتوں کو پوچھتے ہیں تو ان سے پوچھا ان کو کیوں پوچھتے ہو انہوں نے جواب دیا یہ ہمارے حاجت روا ہیں ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں اور پانی برساتے ہیں عمر بن لحی کو ان کی بت پرستی اچھی لگی اور اس نے وہاں سے کچھ بتلا کر خانہ کعبہ کے آس پاس رکھ دیے کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا اس لیے تمام قبائل میں دھیرے دھیرے بت پرستی کا رواج ہو گیا اس طرح مکہ میں بت پرستی کی شروعات امر بن لحی الخزائی کے ہاتھوں ہوئی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن لحی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آتے گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کھجور کی شاخ کا تلوار بن جانا غزو احد میں حضرت عبداللہ اللہ بن جحشر رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ ان کے ہاتھ میں دے دی بس و تلوار بن گئی نمبر تین ایک فرض کے بارے میں شوہر کا حق ادا کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں ڈر اور گھبراہٹ کی دعا ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر اور وحشت کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھو سبحان الملک القدوس رب والروح وجللت وجل والارض الرغبلعزت والجبروت ترجمہ اس مقدس بادشاہ کے پاکی بیان کرتا ہوں جو فرشتوں اور روح کا رب ہے اسی کی عزت و جبروت سے زمین و آسمان روشن ہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت دوستوں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوستوں میں سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست سے اچھا سلوک کرے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں سے ایک ہے حالانکہ ایک خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہیں آئیں گے تو جو لوگ ان میں سے کفر پر قائم رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا میں کھانا پینا چند روزہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دنیا میں تھوڑے دن کھالو اور اس سے فائدہ اٹھا لو بے شک تم مجرم ہو یعنی یہ دنیاوی زندگی چند روز کی ہے اگر اس کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا دو گے تو قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھو گے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں کم درجے والے جنتی کا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے ایک ہزار محل ہوں گے ہر دو محلوں کے درمیان ایک سال کے برابر چلنے کا فاصلہ ہوگا یہ جنتی دور کے محلوں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح قریب کے محلوں کو دیکھے گا ہر ایک محل میں خوبصورت گہری سیاہ آنکھ والی حور ہوں گی اور عمدہ باغات اور خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے جس چیز کی بھی وہ طلب کرے گا اس کو پیش کر دی جائے گی نمبر نو طب نبوی سے علاج دست یعنی بکری کی اگلی ران کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست یعنی اگلی ران کا گوشت بہت پسند تھا فائدہ اللہ ابن قیم رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ بکری کے گوشت میں سب سے ہلکی غذا کا حصہ گردن اور دست ہے اس کے کھانے سے معدے میں بھائی پن نہیں ہوتا نمبر دست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت پیدا کرنے کے لیے موت کو یاد کرنا کافی ہے